اور کنوت تہربائی لکھنی قسمیں دیکھے تھے قرآنار تو آج کل ایک رفظ پیمانی ہے ہاں اوپر جا کر ہوا کی سخت غروت وغیرہ کا مقابلہ کرنے والے آداد تیاروں نے لگا دیے گئے ہیں جو اڑنے والے کی حریر سے حفاظت کرتے ہیں یہ تو مخلوق کی بنائی ہوئی مشینوں کا حال تھا خالد کی بلا واسطہ پیدا کی ہوئی مشینوں کو دیکھئے تو عقل دن ہو جاتی ہے ہماری زمین چوبیس گھنٹے میں کتنی کبھی مسافت طے کرتی ہے اور سورج کی سواہ ایک منٹ میں ایک منٹ میں ایک کروڑ نیل سے زیادہ فاصلہ طے کر کے زمین پر پہنچتی ہے بادل کی بجلی مشرق میں چمکتی اور مغرب میں گرتی ہے سیر و سفر میں پہاڑ بھی پردا کی, کی کیا وہ قادر مطلب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے براق میں ایسی برق رفتاری کی کلے اور حفاظت آسائش کے سامان نہ رکھ سکتا تھا جن سے حضور بڑی راحت تسریم کے ساتھ چشم گگن میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہو سکی شاید اسی لیے واقع اسبھانند شروع فرمایا یا جو لوگ تا, تا لو کوتاہ نظری اور کنگ خیالی میں حق اعلیٰ کی لامحدود قدرت کو اپنے وحم و تخمین کی ہار دیواری میں محسور کرنا چاہتے ہیں کچھ اپنی گستاخیوں اور اپنی ترکاز پر سرمائے نہ لفظ یعنی جس ملک میں مسجد افسا بیت المقدس واقع ہے وہاں حق بہت سی ظاہری برکات رکھی اللہ جی بار اپنا چشمے نہریں غلے پھل اور میووں کی اثرات ہے اور روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے انبیاء اور رسول کا مستن و مدفن اور ان کے فیوز و انوار کا سر چشمہ رہا ہے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے میں یہ بھی اشارہ ہوگا کہ جو کمالات انبیاء بنی اسرائیل وغیرہ پر تقسیم ہوئے تھے آپ کی ذات مقدس میں وہ سب جمع کر دیے گئے ہیں یعنی جو نعمتیں بنی اسرائیل پر مبزور ہوئی تھیں ان پر اب بنی اسماعیل کا کو قبضہ دلایا جانے والا ہے اور بیت المقدس دونوں کے انوار و برکات کی حامل ایک ہی امت ہونے والی ہے احادیث نعراج میں تشریح ہے کہ بیت المقدس میں تمام امبیاء الحمدلاط والسلام نے آپ کی اقتدام نماز پڑھی گویا حضور کو جو سیادت و امامت انبیاء کا منصب دیا گیا تھا اس کا آپ کو اور مقربین بارگاہ کو دکھلا دیا گیا حقیقت یہ ہے کہ شانہو نے اس واقعے سے متنبع کر دیا کہ اب خادم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی خدا کے ان دونوں مقدس مقامات اور بیت المقدس کی تولیت کا صحیح استحکاق رکھتی ہے اسی لیے امت محمدیہ پر فرض ہے کہ وہ اپنی قدرت کی آخری حد تک ان مقامات کی تخیر و تحفظ کا بندوبست کرے اور ہر قیمت پر ان کے تقدس و احترام کو برقرار رکھے دینان علیہ آج فلسطین میں جو نبردازمائی ہو رہی ہے اسے محض عربوں اور یہودیوں کی جنگ نہ سمجھئے بلکہ اسی نقطہ نظر سے دیکھیے امت محمدیہ اپنا ایک جائز حق حاصل کرنا چاہتی ہے جسے ظالم اور غاصب اس کے ہاتھوں سے چھیننا چاہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس نقطے کو سمجھ لینے کے بعد روب زمین کا ہر مسلمان اپنے فر کے پہچاننے میں کوتاہی نہ کرے گا اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے گا وہ بلا تو پاکستان کی زمین پچیس سال سے بے آئین چلی آ رہی تھی کسی ایک آزاد ملک کے لیے یہ بڑے شرم کی بات ہوتی ہے کہ اس میں کوئی دستور نافذ نہ ہو دستور کو نافذ کرنے کے سلسلے میں ہمیں مختلف مراحل سے گزرنا پڑا سب سے پہلے پاکستان بن جانے کے بعد پہلی دسوسا اسمبلی نے آئین بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی تھی سنچپن میں دستور کا ایک مسودہ تیار ہو گیا تھا لیکن چونکہ وہ عوام کے جذبات کا ترجمان نہیں تھا اس لیے عوام نے اسے مسترد کر دیا اور وہ ملک میں نافذ نہ ہو سکا اس کے بعد سن چھپن میں پہلی مرتبہ اس ملک میں ایک آئین نافذ ہوا چونکہ وہ آئین بھی عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہا تھا اور اس میں سیاسی لحاظ سے بھی اور مذہبی لحاظ سے بھی کچھ خامیاں موجود تھیں عوام اس سے مطمئن نہیں تھے وہ آئین ملک کو استحکام نہ بخش سکا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ماشاءاللہ اللہ ملک میں نافذ ہوا جس نے اس آئین کو منسوخ کر دیا اس کے بعد سن باسٹھ میں ایک دوسرا آئین ملک میں نافذ ہوا اس آئین میں بھی حقیقت یہ ہے کہ عوام کے جو اختیارات پاکستان کے یوم تاسیس سے انہیں حاصل تھے وہ بھی سلب کر لیے گئے تھے بجائے بالغ رائے دہی کے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کو یہاں نافذ کیا گیا جس پر ملک کے تمام طبقے ناراض تھے اور آخر یہ ہوا کہ سن 68 میں تمام سیاسی جماعتوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور گول میز کانفرنس میں صدر ایوب خان نے سنہ انہتر کی ابتداء میں آئین کے مسائل پر اس کی خامیاں دور کرنے کی غرض سے بات چیت کی اس بات چیت کے نتیجے میں آئین میں مختلف اہم قسم کی ترامیم منظور کر لی گئی تھیں لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ ایک دوسرا ماشاء اللہ سن کی ابتداء میں گول میں اس کانفرنس کے فوراً بعد نافذ ہوا اور اس دوسرے ماشاء اللہ نے ملک کے دوسرے آئین کو بھی منسوخ کر دیا چنانچہ یہ زمین پھر زمین و آئین بنی اور اب موجودہ اسمبلی نے اپریل کے وسط میں ایک عبوری آئین پاس کر کے اس ملک کو پھر آئین بخشا لیکن عبوری آئین بھی اس قسم کا آئین تھا کہ اس سے بہت سی سیاسی پارٹیاں میں نہیں تھیں اس میں مرکزی حکومت میں اسداری راج نافذ تھا اور صوبائی حکومتوں میں پارلیمانی نظام رائج تھا صوبوں اور مرکز کے لیے ایک طرز کی حکومت کا طریق اس میں تجویز نہیں ہوا تھا اس لیے اس سے بھی کوئی خاص اطمینان قوم کو نصیب نہیں ہوا اب مستقل آئین کی تبدیلی کے وقت میں صدر ذوالفقار علی بٹو نے تمام سیاسی پارٹیوں کے اور پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈروں کو دعوت دی اور انہوں نے یہ سوچا کہ آئینی کمیٹی میں یا آئینی کمیٹی کے بعد نیشنل اسمبلی میں شاید آئین کے اہم مسائل پر اتفاق نہ ہو سکے تو انہوں نے اس سے پہلے کہ کوئی اختلاف پیدا ہو اور نزاعی صورت ملک میں پیدا ہو اس سے پہلے انہوں نے سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کو ایک میں بٹھا کر آئین کے اہم مسائل کو طے کرنے کی دعوت دی چنانچہ کئی دن کی جدوجہد کے بعد افام و تفہیم کے ساتھ ڈرائل کے ساتھ محبت اور خوشدلی دلی کی کے ماحول میں آئین کے اہم مسائل طے ہوئے ہمیں یہ خوشی ہے کہ پاکستان میں مرکز اور صوبوں کے اندر وفاقی یعنی پارلیمانی سسٹم اس کو طے کر لیا گیا مرکز میں ایک وفاقی حکومت ہوگی جس میں چاروں صوبوں کے نمائندوں کو آ, وہ وہاں پر شرکت کا موقع ملے گا اور اس میں چھوٹے صوبے آ, انہیں یہ خطرہ تھا کہ شاید بڑے صوبے عددی اکثریت کی بنیاد پر ہمارے حقوق پر کوئی آ, وہ چھاپہ مار سکیں اس خطرے کے پیش نظر وہاں پر دو ایوان منظور کیے گئے آ, ایوان زہری میں آ, دو سو منتخب نمائندے ہوں گے اور وہ آبادی کے تناسب پر وہاں پر لیے جائیں گے اور منتخب ہوں گے عام بال قرائدی کی بنیاد پر اور ایک ایوان بالا ہوگا جس میں ساٹھ نشستیں ہوں گی اس میں تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جائے گی چودہ چودہ ممبر ہر صوبے سے لیے جائیں گے ہاں وہ چھوٹا صبح ہو یا بڑا صوبہ ہو تو اس صورت میں اگر ایوان زیر میں کوئی بل پاس ہو جائے تو وہ بالا میں پھر پیش ہوگا اس میں جب تمام صوبوں کی نمائندگی برابر ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی صوبہ بھی دوسرے صوبے کے حقوق کو غصب نہیں کر سکے گا اس طریقے سے وہاں یہ بات طے ہو گئی کہ ملک میں ایک صدر ہوگا جو آئینی سربراہ ہوگا اور تمام اختیارات جو ہیں اس کو استعمال کرنے کی طاقت وہ وزیر آزم کو حاصل ہوگی اور وزیر آزم وہ اسمبلی کے سامنے بلکہ قوم کے سامنے جواب دہ ہوگا تو اس سلسلے میں پارلیمنٹی سسٹم جو ہے وہ جیسے کہ مرکز میں ہے ویسے صوبوں میں بھی نافذ کر دیا گیا کہ صوبوں میں گورنر جو ہے وہ آئین سے بڑا ہوگا اور صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہوں گے وہ اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوں گے اس سلسلے میں پارلیمنٹی سسٹم میں جو ہمارا تجربہ ہو چکا ہے سن چھپن سے پہلے وہ یہ تھا کہ عدم اعتماد کی تاریخیں چلتی تھیں اور ایک ووٹ کی زیادتی سے حکومت ٹوٹ جاتی تھی تو کوئی حکومت بھی وہ اطمینان کے ساتھ کام نہیں کر سکتی بلکہ وہ اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے اور جہد البقاع کے لیے شب و روز مصروف عمل رہتی تھیں تو اس کو خطرے کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ تجویز کیا گیا کہ وزیر اعظم یا صوبے میں وزیر اعلیٰ اگر اس کے خلاف عدم اعتماد کا نوٹس دے دیا جائے تو عدم اعتماد کے نوٹس کے باوجود وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے گورنر سے یاست سفارش کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ عدم اعتماد کی تحریک وہ دو تہائی اکثری کے ساتھ پاس ہو سکے گی اور یہ سسٹم تقریباً پندرہ سال تک رہے گا تو پندرہ سال میں جب ہماری قوم مکمل طور پر وہ پارلیمانی تجربے سے کو عبور کر جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد کی تحریروں کا سلسلہ بند ہو جائے گا یہ حکومتوں کو استحکام بخشنے کی خاطر ایسا کیا گیا ہے اس کے علاوہ صوبائی خود مختاری کا مسئلہ بھی اس میں طے ہو گیا تقریبا اور صوبائی خود مختاری کے سلسلے میں صوبوں کے اختیارات اور مرکز کے تحت جو ہے وہ واضح طور پر تقسیم کر دیے گئے دو پہ پہلے, پہلے بوری آئین میں تین فہرستیں ہوتی تھی ایک فہرست وفاقی حکومت کی فہرست ہوتی تھی جس میں وفاقی حکومت ہی قانون سازی کا حق رکھتی تھی اور دوسر دوسری فہرست وہ صوبائی قانون سازی کی فہرست ہوتی تھی اور تیسری وہ مشترک فہرست ہوتی تھی اب اس دفعہ اس آئین میں طے کر لیا گیا کہ صرف دو فہرستیں ہوں گی ایک فہرست وفاقی حکومت سے متعلق ہوگی اور دوسری فہرست وہ مشترک فہرست ہوگی اور تیسری فہرست کوئی نہیں ہوگی بلکہ اس کے مانے یہ ہیں کہ تمام محکمے ان دو فہرستوں کے سوا اس میں قانون سازی کا حق صوبائی حکومت کا ہوگا تو صوبائی حکومت کو اثرات اتنے وسیع کر دیے گئے ہیں کہ ان دو لسٹوں کے سوا تمام امور تمام محکمے جو نئے نئے بھی مختلف حالات کے تحت پیدا ہو سکتے ہیں جتنے بھی نئے محکمے پیدا ہوتے جائیں گے حرال کے تحت وہ تمام صوبائی حکومت سے متعلق ہوں گے اور صوبے کی اسمبلی اس میں قانون سازی کر سکیں گی تو اس لیے صوبائی خود جو ہے وہ ایک حد تک تسلیم کر لی گئی ہے جہاں تک بجلی کا مسئلہ ہے یا گیس کا مسئلہ ہے سوئی گیس کا بلوچستان کا مسئلہ ہے اس میں بھی اس کی آمدنی وہ صوبوں کو دے دی گئی ہے تمباکو کا ٹیکس جس میں سرحد کا مستقل ایک مسئلہ تھا تو اس سلسلے میں یہ ہوا کہ تمام سیلز ٹیکس جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی ایکسائز ٹیکس ہیں وہ تمام مرکز وصول کرے اور اس میں سے اسی فیصد جو ہے وہ پھر دوبارہ صوبوں پر تقسیم کر لیا جائے گا جس میں ساڑھے سترہ فیصد حصہ جو ہے وہ صوبۂ سرحد کا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبۂ سرحد کو اپنا حق یقیناً واپس ملے گا اور اس میں اس کے حق پر جو خطر تھا کچھ کو اس کو حسب کر سکے گا وہ اب حصب نہیں ہو سکے گا اس کے علاوہ یہ تجربے کے بعد ہم دیکھیں گے اگر تجربے کے بعد ہم نے محسوس کر لیا کہ اس میں کسی معمولی ترمیم کی ضرورت ہے یا کچھ اختیارات جو ہیں اس کو تبدیل کرنے کی اہمیت محسوس ہوئی تو یہ دستور جو ہے کوئی صحیح آسمانی نہیں ہے بلکہ اس میں وقت کے مطابق مسلحتوں کے تحت ضرورتوں کے تقاضے پورا کرنے کے سلسلے میں ترمیمیں پھر بھی ہو سکتی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے مسلمانوں کے جذبات کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ تسلیم کر لیا گیا کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں واضح طور پر تسلیم کر لیا گیا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جب سے اسلامی حکومتیں ختم ہوئی ہیں تقریباً دو سو سال سے پاکستان یا برسری پاک و ہند میں یہ سرکاری مذہب جو ہے اسلام کا مسئلہ ختم ہو چکا تھا اور دو سو سال کے بعد پہلی مرتبہ واضح طور پر آئین کے اندر یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا اس کی تسلیم کرنے کے بعد حکومت کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیم اسلام کی تبلیغ ترویج اور ترقی کے لیے خود کام کرے اور اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہو جاتی ہے تو یہ ایک دفعہ جو بنیادی قسم کی دفعہ ہے جس کو تسلیم کر لینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے اور مسائل بھی پیدا ہوں گے اور پاکستان کی حکومت پر اسلام کے سلسلے میں بڑی اہم ذمہ داریاں عائد ہوں گی اس سے ہمارا ایک مطالبہ جو ہم نے اسمبلی میں کیا تھا عبوری آئین کے وقت میں کہ اس دستور میں یہ دفعہ شامل کر جائے کہ پاکستان کا سرکاری مطلب اسلام ہوگا اور میں نے اس سلسلے میں نیشنل اسمبلی کی تقریر میں جب عبوری آئین پر تقریر میں کر رہا تھا تو میں نے حوالہ دیا تھا لیبیا کے دستور کا اور مصر کے دستور کا کہ وہاں بھی یہ بات موجود ہے اور ان دستوروں میں واضح طور پر دفعہ موجود ہے جس کی عبارت یہ ہے کہ دین ال ہے الاسلام کہ وہاں کی سرکاری سرکاری مذہب وہاں کا اسلام ہوگا تو میں نے کہا جیسے مصر اور لیبیا میں یہ بات طے ہے کہ وہاں کی سرکاری وہاں کا سرکاری مذہب اسلام ہے تو پاکستان میں بھی جو اسلام کے نام پر بنا تھا اس میں بھی اس کو باعث تسلیم کر لیا چاہیے لیکن اس وقت اس باغ تسلیم نہیں کیا گیا لیکن اس موجودہ آئینی کانفرنس میں ہم اس بات پہ گویا کے پہنچ گئے ہیں اور ہم نے سب کو قائل کر دیا ہے اور تمام لوگوں نے جو اس کانفرنس میں شریک تھے انہوں نے ہماری اس باغ تسلیم کر لیا اس کے علاوہ یہ گول میز کانفرنس جو سن کی فضا میں ہوئی تھی جس میں ایوب خان نے تمام سیاسی پارٹیوں کے اپوزیشن پارٹیوں کے لوگوں کو بلایا تھا تو اس میں پہلی مرتبہ میں نے وہاں یہ مطالبہ کیا تھا کہ آئین میں مسلمان کی تعریف کی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ مسلمان کون ہوتا ہے اس لیے کہ جب آئین میں ایک دفعہ رکھ لی گئی ہے کہ پاکستان کا صدر مسلمان ہوگا جب پاکستان کے صدر کے لیے مسلمان کی سطح لگا دی گئی تو پھر لازم ہو جاتا ہے کہ مسلمان کی تعریف کی جائے کہ مسلمان کون ہوتا ہے چنانچہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت ہمارے ملک میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے منکر ہیں لیکن عبداللہ اس کا نام ہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں یہ نبوت کی یا ختم نبوت کے منکر ہیں اور ان کا نام در الرحمان ہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو آخر پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اس لیے ہمیں واضح طور پر مسلمان کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی صدارت پر ایک شخص جو اسلام کے بنیادی عقیدوں کا منکر ہو وہ فائز ہو جائے اس وقت ہم یہ مطالبہ میں نے پیش کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ مسلمان کی تعریف کا مسئلہ میں نے پیش کیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس طریقے سے کوئی شخص ایسا شخص جو اسلام کے بنیادی عقائد کو تسلیم ہی نہ کرتا ہو ایک بنیادی ایک نظریے کی حکومت میں وہیں کہیں ملک کی صدارت پر نہ ہو جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ کمیونسٹ ملکوں میں کوئی شخص جو کمیونزم پر عقیدہ نہ رکھتا ہو وہاں کا صدر یا اہم عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا یا جیسے کہ سرمایہ دار ملکوں میں ایسا شخص جو سرمایہ داری کے نظام پر یقین نہ رکھتا ہو وہاں کا صدر امریکہ میں صدر کوئی کمیونسٹ نہیں ہو سکتا اس طرح ایک اسلامی ملک جو اسلام کی بنیاد پر بنا ہو اس میں ایک غیر مسلم جو اس اسلام کے عقیدے پر یقین نہ رکھتا ہو وہ کیسے اس ملک کا سربراہ ہو سکتا ہے یہ سیدھی بات تھی لیکن تسلیم نہیں کی جا رہی تھی اب اس دفعہ ہم نے تسلیم کرا لی اور یہ بات طے ہو گئی کہ دستور کے دیباچے میں دے مقاصد میں اس تاریخ کو شامل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ صدر کا جو اوتھ ہوگا اور صدر کا جو حلف ہوگا اس حلف میں بھی مسلمان کی تعریف کو شامل کیا جائے گا اس میں واضح طور پر یہ کہا جائے گا کہ میں فلاں جس کی میرا عقیدہ یہ ہے کہ مثلاً میں خدا کی توحید پر اور رسالت پر اور میں نبوت پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہوں میں مسلمان ہوں میں یہ حرف اٹھاتا ہوں تو اس میں بھی وہ کہ تعریف کو شامل کر لیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور انشاءاللہ اب اس کے بعد عیسائی کے نفاذ کے بعد ملک کے حالات جو ہیں وہ ہر لحاظ سے مستحکم ہوں گے اور ملک سیاسی لحاظ سے بھی اور مذہبی لحاظ سے بھی آگے بڑھے گا وہ آخر روانہ الحمد للہ رب العالمين. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسیٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نو فامال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات صفار آٹھ ایک تین